وقف ورسلات سلام سل تو سلام سید و خاتمل محمد نل مصطفیٰ والا آلحی و سہاب والا آلہی و سہاب ہی ال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 السلام لوور سلام والیا رسول رسو مل والا آل کا و سواب کیا سیدیا حبی مل ارسل تو ورسلام علیکار سیا خاتم ہبی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 एजी शैतान बुल्ला ने जिड़े हेजी शर्त रखी करेंगे तो सही मैं पहले नंबर से यह हदीस पाक पूरी हदीस की किताब चो पेश करा उदू बाद फेर हदीस के सरा लिखण वाले इमामों के हवाले उसका मतलब बयान करा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 قانون کافر کا احترام پیاب کافر کا احترام پیام کافر کا احترام اور نبی دی مزاق قرآن, قرآن پہ گانے ایسے سنے جاتے ہیں جنہ گاڑیا کفورے نسیب سڈے لکھے رب نے کچی پینسل یہو جہر جو مریا ہوا جنازہ تے نبی پڑھاوے نہیں بخشیا جا سکتا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 ماں مر راجو لین مسلم ماما. مسلم مرد ہو ہوسلم ہو مسلم ہوے کون اے, اے ہے مرن والے جہے پیچھے کھلوتے نے انہاں واسطے حدیثی آیا دے شرط آئیے لاشرے کو بلا ہے شا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 جدو اے اللہ دا حق پورا کرا وی عذاب نہ دے آزاب ہوں سا حقاح حق, حق کہ اصا کوئی شریک نہ بنائی تے ساڈا حق یہ سان عذاب نہ دے سانو عذاب نہ دے وے. عذاب مرشد مہر علی نے فرمایا اسا اللہ دا حق چڈیا ہے شریق بنائی کھڑیا وہ <تصفح> ذات نے پھر سڈا حق جا رول دتا ہے کہ وہ شرط سی ترسا حق میرا پورا کرو گے تو پھر میں ترسا میرا حق کیتا ہے میں آزاد دے دے کے مارنا زلیل پہ ہوں ہوں پیر صاحب نے دسیا بھائی اوی اللہ دے شریک بنانے پے ہیں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 کیوں آ کے پچھے تیر سفار سی بڑے کھڑے ہوے پچھلیا منی کھڑا اس واسطے سا تینوں لترا کرنے دہلا توجہ نہیں کیتی میرے والو تو سو ادھر بنے میں ویخ ادھر بنے میں پی نے ویکھن بیٹھو سی اگے ہوا اگلے آدیش اگلیادیش تبجو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 نبی پاک نے فرمایا واجہ بت واجہ بت واجہ بت لازم ہو گئی لازم ہو گئی لازم ہو گئی قربان ہو جنازہ گزریا پہ جناب نے فرمایا واجہ بت واجہ بت واجہ لازم ہو گئی لازم ہو گئی لازم ہو گئی پھر جنازہ گزریا تو انہیں برائی تے سرکار نے فرمایا واجب بت واجہ حضور نے فرمایا تے تعریف کرو گے وہ جنت لازم ہو جائے گی وہ اگ لازم ہو جائے گی اللہ گواہ اللہ گواہ تُسا اللہ دے گواہ آل آل اے حدیث پا کے مسلم دی. توجہ ہے کوئی نہ <تصفح>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 دو بندے عدل والے وہاں چنگائی ویخیاں نے بڑائی جے جی جا بندہ جدو مر جائے حضور نے فرمایا صحابہ نے ارد کی تھی اللہ و آلم اللہ زیادہ جان دے اللہ دا رسول ہی زیادہ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 خیر دی گواہی دین جنت اللہ اسنو داخل فرمائے گا فقالا و سلاسا حضرت عمر نے فرمایا فکول و سلاسا کیتی یا رسول اللہ چار دی بجائے تین عمر فرمایا تین بھی فکولنا ویسنا نے اثر کی دو حضور نے فرمایا دو بھی ثم لم ال ان ال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 جڑا دنیا شریعت لگ گیا اد لال شرط ادیس اسا نتھو خیرے کنجر کمینے لچے بے مان منافق سارے جہ تاریف کرن لو جی جنتی ہو گیا پکا نبی کی حدیث میں تبدیلی کرتے ہو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 खले کڑے میں نیو نمجھ کھڑے میں آرام نلال سمجھ کھڑے میں ہلال آرام سمجھے بنت ہو گئی سنت بدت ہو گئی برائی نی ہو گئی نیکی برائی ہو گئی مارے ہو جا لانتی کروڑ گواہی پیش کرے اگلا ہو جانا منتھی چاہے فلانا دلر بڑا اور سلطان رائی چنگا ہی बड़ा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 بغیر بے حیائی نو برائی نہ سمجھے وہ تو آپ گئے سارے چن سو نبی دی حدیث پاک اللہ علیہ وسلم خود عدل والے ہو فتل باری شرح بخاری حدیث کی کتاب ہے فرمایا اے یاتے نبی سرکار دی. دے صحابہ دی گل ہے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 متقی پہیلگار ہو خود نبی شریت نمج بھی سہی چلن بھی سہی یہ بندے دو جدو گواہی دین فلانا چنگا سی شرح چلدا سی حرام تو بچدا سی نیک سالے بندہ سی، اللہ رسول کا پیار رکھدا سی گواہ اج دے گوی انجدی فیر آپ جہے لکے سڑے دے میں oh, معاف کیتے تھوڑی گواہی جنڈا تر تو گیا توجہ نہیں توجہ نہیں کیماندار دسو دھا دن کا پانی ہو گیا کہ نہیں دے دکان تو دھد دن والا نہیں لبے گا تمہیں نئی سرکار ذریعے قیامت والے دن میرے بتھیرے گناہ ہون گے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 حضور نے فرمایا لازم ہو گئی جہانم نبی کے سامنے برائی بیان ہوئی ہے موئے حضور نے کیوں نہیں روکیا آه! آه! Okay. آه! Okay. آه! So, کی دسا مونا مطلب مسلم شریف کی <سلام> امام شرف الدین شرفی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 dard ki pehli lamhe pehde pa mullaa la گل اور سانیا پسا ملنا کوئی یار ایک اپنے یار بنایا رنگ ہے یار garis kuna meulan ala lembe fede sabar